اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا وہ دوزخ ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا